وہ تےکانی والے ناؤزم میں اور اللہ سے جدا ان کے کوئی ہماتن ہیں عذاب پر عذاب ہوگا وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے